اللهم الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي في لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا لك الحمد كمال النبيه وجلال وجهك والعظيم سلطانك ربنا ولك الحمد إلى السماوات إلى الأرض من شيء بعد أهل الصناء والمجد أحب ما قال العبد وكلنا نكعب لا مانع لما أعتيت ولا مهتي لما منعت ولا ينفرز الجد من كل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ستيات أعمالنا من يهده الله خدا مضل له ومن يغلل خدا هادي له وحشحد والله إله إلا الله وحده لا شريك لك وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ويظهره وعلى الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ثمك حميد مجيد اللهم تبارك على محمد وعلى آل محمد كما تبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد خيرنا خير الحديث كتاب الله وخال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأنور مهدساتها وكل مهدسة بزعة بتاع وكل بزعة ظلالة وكل ظلالة في النار ومن يعش الله ورسوله فقد ضل وغواه ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا لا إيمان بما الله أمانك له ولا دين بما الله أهد له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتفوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته واجعل لكم نورا تمشون به ويأصر والله غفور رحيم لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بي في الله يؤتيه من يشاء والله من الفضل العزيم ففي شرح لي صدري ويستمقي أمري وحد عقدة من لساني يفقر اللہ عمن اعوذ دن من تنا وم نئی کرنا ربزی کا رخ ہر قسم کی و سنا تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات والا سے ہاتھ کے لیے صلاح السلام سیدنا اللہ سید المافرین غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی خنڈ و خلا سلاط السلام کو بات اللہ تبارک و تعالی کا شاد گرامی ہے آمنت اللہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو اللہ سے کرتے رہا کرو تو امینوں اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ کہ تم کس لینے ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے تمہیں ستنا اضر عطا فرمائے گا شرلا کم اجلک نور ان تم شو اور تمہارے لیے ایسی روشنی مہیا کرے گا ایسا نور تمہیں عطا فرمائے گا جس میں تم چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارو گے اور تمہارے گناہ گنا وواس ہوئے اللہ رف الرحیم اور اللہ تعالی واف کرنے والا اور رحمت کروانے والا ہے یا علی من اللہ یعلم کتاب اللہ شعیم تاکہ اہل کتاب یہودوں نے سارا اچھی طرح جان لیں اللہ یقدرون علی اقدر من شعیم اللہ کہ اللہ رب العزت کے فضل پر انہیں قدر حاصل نہیں ہے بن الحب البی عبلہ فضل اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے جو کہ ہی میش جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اللہ رب الحب اللہ عظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے سہی نہ صرف دیکھ رضی اللہ کا عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنے خلافت کے ابتدائی ایام میں پہلے سال دنگل پر کھڑے ہوئے اور روئے اور فرمایا کہ پچھلے سال ربی الحصلاۃ والسلام اپنی زندگی کے آخری سال کسی طرح اسی نمبر پر کھڑے ہوئے تھے اور آپ روئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا اسال اللہ آفہ والعافیہ تک فائن حجن لم تک بادل یقین خیرن بنل آسیہ لوگوں اللہ رب العزت سے معافی مانگا کرو اور تندرستی مانگا کرو کسی آدمی کو اللہ رب پوری نے یقین کے بعد سب سے بڑی دولت تو یقین ہے اور یقین کے بعد سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی بنائی یہ افو اور آسیت ہے تندرستی اور صحت جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے حضرت عبداللہ بن آپ رضی اللہ علیہ کا خیال ہے اور بھی بات شہابہ اور نفت کا یہی نقطہ نظر ہے کہ یہ پہلے کتاب کے بارے میں اتری ہے لیکن قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے کہ مخاطب کوئی بھی ہو شاہ مضور کوئی بھی ہو شاید کسی کے بارے میں بھی اترے لیکن اس میں بیان کی گئی حقیقت اور احکام اور اور نسائے سب کے لیے ہوتے ہیں حضرت ابو موسا آشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں صحیح ہے ان میں ہے بری الصعت اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دو راجی دیتا ہے ایک وہ انسان اہل کتاب میں سے صاحب ایمان یا اپنی نبی پر بھی ایمان لایا حضرت مشال صلاط والسلام پر یا حضرت عیسا علیہ صلاح واللام پر ایمان لایا اور پھر اس کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی مل گیا اور نبی علیہ ال اسلام پر بھی ایمان لے آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دو راج راستے ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا اجب اور ایک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اجب اور دوسرا وہ آدمی جو کسی کا غلام ہے یا جی آج کے زمانے میں کیا لیں کہ کسی کا ملازم ہے کسی کا تنخواہ دار ہے اور وہ پوری جانبداری سے اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے پوری ایمانداری سے اپنے فرائض ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا حق بھی صحیح معنی میں ادا کرتا ہے ایسا نہیں کرتا کہ ایک کا حق دوسرے پر غالب آ جائے اور ایسا بھی نہیں کرتا کہ دونوں کو درخائے نماز روزے کی بات آئے تو کہیں میں کام میں ہوتا ہوں وقت نہیں ملتا اور مالک کام کا کہے تو کہے میں مال روزے میں ہوتا ہوں مجھے فرصت نہیں ملتی صحیح طریقہ یہ ہے کہ دونوں کے حقوق جیسے جیسے بنتے ہیں ویسے ادا کرنے کی پوری کوشش کرے ایسا غلام جو اپنے اصلی اور حقیقی مالک کا حق بھی ادا کرے اور اپنے اس مجازی اور عارضی مالک کا حق بھی ادا کرے اللہ تعالیٰ اسے دو راجرتا فرماتے ہیں اور تیسرا وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو یا آج کے زمانے میں کہیں کہ کوئی آدمی یتیم بچی لے کے پالے کوئی بے سہارا خاتون لے کے پالے اور اس لونڈی کو اچھی تعلیم دے اچھی تربیت کرے اس کی اور پالنے اور تربیت کرنے کے بعد اسے آزاد کر دے اور آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر دے شادی کر دے تو یہ بچی لے اسے پالے اور پالنے کے بعد اسے مکمل اختیار دے دے اپنا خرچ کیا ہوا کیش کرانے کی کوشش نہ کریں کہ میں نے اس میں پیسے خرچ کیے ہیں اس لیے کوئی دنیا کا مفاد حاصل کر لوں اور پوری جانے داری کے ساتھ اسے آزادی دینے کے بعد اگر اسے رغبت ہو تو اسے شادی کر لیں یا اپنے بیٹے سے شادی کر لیں ان تین آدمیوں کو حلط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو راجر ملتا ہے اور یہ دوسرا آدمی اسی طرح جاری ہے ایسے کتاب اب بھی موجود ہے ایسے کتاب میں سے کوئی شخص آج بھی اگر جس عمر کے جس مرحلے بھی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دے حلف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ سے دو راض مطابق فرمائے غلام اگر نہیں ہے ہمارے ماحول میں تو ہم سارے کے سارے کہیں نہ کہیں کام پہ لگے ہوئے ہیں ہماری بہری ذمہ داری ہے ایک اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے ایک جہاں کہیں کام کرتے ہیں وہاں ذمہ داری ہے دونوں ذمہ داریاں اگر ایمانداری سے انسان ادا کرے تو اللہ کی طرف سے بہرا ادر ملتا ہے یہ نہیں سمجھے کہ یہاں سے اثر ملتا ہے وہاں سے روٹی ملتی ہے دونوں طرف سے اثر ملتا ہے وہاں سے بھی بہتر ملتا ہے جہاں سے بہتر ملتا ہے اور یہ بچوں کو پالنے کا سلسلہ اس کا ابھی انسان کے پاس ادھر سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سلوائب ہے صحیح بخاری میں ہے کہ میری امت اور اہل کتاب کی یعنی یہود و نشارہ کی مثال ایسے ہے اسی آیب کی تفسیر بنتی ہے کہ کسی نے کسی کو ادر پر مزدوری پر رکھا کام کے لیے اور اسے کہا کہ صبح سے لے کر زور کے وقت تک کام کرے ایک کی رات ملے گا سو روپیہ ملے گا اور اس صبح سے لے کر دوپہر تک کام کیا اسے سو روپیہ مل گیا پھر اس کے بعد اسے مزید ضرورت پڑی تو کسی اور سے کہا کہ آئیں مزدوری کریں اصد تک مزدوری کریں سو روپیہ ملے گا پھر ایک اور گروہ آ گیا اس نے زور سے اصل تک مزدوری کی ان کو بھی سو روپیہ مل گیا پھر کام ابھی باقی ہے تو کسی اور گروہ سے کہا کہ مجھے ابھی کام کی ضرورت ہے کچھ اور مزدور چاہیے اور مزدور بلائے ان کو اثر کے بعد کام پر لگایا اور مگر سے پہلے فارغ کر دیا ان کو بھی ایک سو کی بجائے دو سو روپئے دے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں تمہارے ساتھ اللہ رب العزت کا یہ خاص سلوک ہے یہودیوں نے صبح سے لے کر دوپہر تک کام کیا ہے ان کو بھی اتنا عجب نسارا نے زور سے لے کر اثر تک محنت کی ان کو بھی اتنا عدق اور مسئلے محمدیہ صاحب السلط وسلام نے اصل کے بعد کام شروع کر کے مر سے پہلے ختم کیا ان کو ان سب سے زیادہ دو وہ پہلے مزدوروں نے احساس کیا کہ ہم نے زیادہ وقت کام کیا ہے ہمیں تھوڑا اضر ملا ہے انہوں نے تھوڑا وقت کام کیا ہے زیادہ اضر ملا ہے ایسا کیوں ہوا رب العزت والجلال نے ان سے کہا کہ آپ کو ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو مزدوری کی آپ کے ساتھ جو بات طے ہوئی تھی اس کے مطابق آپ کو مزدوری مل گئی ہے یا نہیں کہاں مل گئی ہے آپ کو اپنا حق مل گیا ہے آپ کو دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میری ماتھی کسی کو جو چاہوں دوں جو چاہوں اتنا کسی کو دوں کسی کو پوچھنے کا حق نہیں ہے آپ کا جو حق تھا آپ کو دے دیا ایک اور حدیث میں ادر کبھی مساشری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے شہید مخارف اس میں کچھ اس طرح فرمایا کہ کچھ لوگوں کو مزدوری کے لیے بلایا وہ دوپہر تک کام کرتے رہے جب دوپہر قریب آئی مزدوری ملنے کا وقت آیا تو کام چھوڑ کر بھاگ گئے کہ ہمیں تمہارے پیسے نہیں چاہیے ہم جا رہے ہیں تو مالک نے کہا بےوقوف ہو اتنے گھنٹے کام کیا ہے ابھی تھوڑا سا ٹائم باقی ہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پندرہ منٹ باقی ہے، یہ لگا دو پوری مزدوری مل جائے گی ساری کی دائیں کرتے ہونے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے ہمیں کام چھوڑ دیا تو بےکو دوسری قوم آئی انہوں نے اصل تک کام کیا اصل تک کام کرنے کے بعد قریب آیا ٹائم مزدوری ملنے کا تو بھاگیہ کہتے ہم نہیں کام کرتے ہمیں نہیں بےکوف ہو محنت بھی کی ہے پیسے بھی نہیں لے رہے کام پورا کرو نہیں ہمیں نہیں جنگ میں اور کسی کو مائی سو ان کا دارے کو نہیں ان کا حاضر بھی دے دیا ان کی مزدور بھی دے تھوڑا سا کام باقی تھا انہوں نے تھوڑا سا کام دیا پہلے والوں کا حاضر بھی لے لیا دوسرے والوں کی مزدوری بھی لے لی ساری مزدوریاں کچھ کرتی ہیں اسکولوں کو یہی تمہاری مثال ہے یہ خود ان سارا کی مثال ہے اچھے تو مسالے ساتو سرامپری مانگ ان کی شریعت مانتے رہے ان کے مقابل چلتے رہے لیکن اس شریعت کا حصہ تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم تشریف نہیں آئے تو ان کو بھی ویسے ہی ماننا ہے جیسے موسا علیہ السلات کو ماننا ہے اگر ایک لفظ کہہ دیتے حضرت محمد الرسول السلم کو دیکھ کر کہ جاتے ہم گوسا علیہ السلام پر بھی ماننا ہے ویسے ہی محمد الرسول اللہ بھی کہتے ہیں موسا محمد آپ کو بھی ویسے ہی مانگتے ہیں جیسے اسلام اسی کا حصہ تھا پر یقین مکمل ہو ہی نہیں سکتا مسالۂ صاف اسلام پر ایمان کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی جب حضرت محمد الرسول اسلم کو نوانا مسا کیا سارے تو لیے آئے تھے سارے تو دنیا کو یہ بتانے کے لیے آئے تھے سارے تو محمد السلم کی اجالت کی تمہیر تھے سارے حضرت محمد الرسول اللہ سنا شدم کی نبوت اور رسالت کی تمہید تھے اور مقدمہ تھے یہ بتانے کے لیے آئے تھے تو تکنیر ادین کے لیے ایک شخصیت آنے والی ہے کوئی شخص بھی اپنے نبی پر ایمان لایا ایمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تو اس کو ایمان کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے سارا دن مزدوری کرتا رہا ستر برس تک کرتا رہا پچاس برس تک یہ کیا کرتا رہا جب مزدوری ملنے کا وقت آیا جب تکنی کا وقت آیا جب اللہ کے یہاں قرب حاصل کرنے کا وقت آیا جس کام کے لیے میں نے دائر کی تھی اس کام کا وقت آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول پڑھنے کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ مجھے نہیں چاہیے مزدوری اللہ اکبر کیسی بدلو ہے بالکل اسی طریقے سے نسارا کا معاملہ ہے رسول یا اسلام کیا چھوڑ کے گئے ہیں کیا نہیں بتانے آئے کیا نہیں بتا کیا؟ ہم نبی تو اس لیے آیا کہ دنیا کو بتائے کہ خیر کہاں کہاں ہے وہ اختیار کرنی ہے سب کہاں کہاں ہے اس سے بچنا ہے اور کائنات کی سب سے بڑی خیر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان کریں کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی دنیا میں آئے اور سید الملی والآخرین امام الانبیاء نب السلیم شفید المز الدین سید ال سید آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا کرنا کیا ہو کیسے ہو سکتا ہے نبی بتا کے گئے ایٹا ویسا تو سرامی بتا کے گئے سرام نے بتایام رسولی گاسی گندا جس کو میں آیا ہوں تمہیں اللہ کا پیغام دینے کے لیے اور ساتھ یہ بتانے کے لیے کہ میرے بعد جو آنے والا ہے جس کا صدیوں سے انتظار ہو رہا ہے اب اس کا وقت آ ہے میں اس کی خوشخبری دینے آیا ہوں اور تمہیں بتا کے جا رہا ہوں تو اس کا نام اور بتا رہے میرے احمد ایسا ہو گیا نام بھی بتا گئے تھوڑا دن جیل کون لیجیے اس میں نام بھی ہے نام ادم کا باپ کا نام بھی ہے ماں کا نام بھی ہے یہ بھی بتا دیا کہاں پیدا ہوگا یہ بھی بتا دیا کہ جت کر کے کہاں جائے گی کیا اس کی عادتیں ہیں کیا اس کی فضرتیں ہیں پھر بھی لوگ ایمان نہ لائیں جاننے کے بعد سمجھنے کے بعد پہچاننے کے بعد علم حاصل ہو جانے کے بعد اس کا مطلب صاف ہے کہ کام کرتے رہے کرتے رہے ستر وقت گزر گئے اسی برس گزر گئے جب وقت آیا مزدوری لینے کا ادر حاصل کرنے کا کرنے لگے ہمیں نہیں تیے نہیں رکھونی مزدوری اپنے باسن چھوڑ کر جا رہے ہیں کام الکتاب اللہ حضرت فضل اور دنیا کو جان لینا چاہیے ساری دنیا کو جان لینا چاہیے اہل کتاب کو جان لینا چاہیے اور ساری دنیا کے اہل علم کو جان لینا چاہیے کہ فضل انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کے کرم انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کے بر کی طرف سے کرات انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کی طرف سے شرف انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کی طرف سے عزتیں انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے جیسے عزت مولانا گرین کے ہاتھ میں ہے جسے چاہتا ہے ایسا کرتا کوئی اپنے جلال کے ساتھ کوئی اپنی کے ساتھ اپنی عزت کے ساتھ کوئی اقتدار کے ساتھ کوئی اپنی طاقت کے ساتھ کوئی اپنے علم کے ساتھ عزت حاصل نہیں کر سکتا اللہ کا فضل کرم حاصل نہیں کر سکتا اللہ کی رحمت حاصل نہیں کر سکتا جسے چاہتا ہے ایسا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے ایسا فرماتا ہے اس لیے اس سے مانگو جو چاہیے اس سے مانگو اس کے علاوہ کہیں سے کچھ نہیں ملے گا حضرات گرانی ایمان ہے ایمان ستما حوال انہوں کی یقین تو ایسا ہونا چاہیے کہ زندگی کے کسی مرحلہ میں اس یقین کو انسان جواب نہ دے اس ایمان کو انسان جواب نہ دے یہ کیسا یقین ہے اللہ کو بھی مان لیا اللہ کے رسول کو بھی مان لیا زندگی اسی ایمان میں گزاری زندگی اللہ کے سچے کرتے گزاری زندگی اللہ کے نبی کی فرم و کرتے گزاری اور جب ایک وقت آیا اس نے ایک نئی خبر دی اس نے ایک نئی اطلاع دی اور اپنے آخری رسول پر ایمان لانے کا حکم دیا تو جو جواب دے دیا یہ کیسا ایمان اس کا مطلب ہے پچھلا ایمان بھی ٹوٹا تھا ایمان ہی تو زندگی کی جان ہے دنیا کے معاملات ہوں یا آفر کے معاملات ہوں اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق ہو یا بندوں کے ساتھ بندے کا تعلق ہو یہ ایمان ہی انسان کی کامیابی کا راج ہے جہاں یقین کے اندر تجدل پیدا ہو جائے تجدد پیدا ہو جائے تشدد پیدا ہو جائے, جائے،, جائے، تشکیل پیدا ہو جائے خیالات کے اندر واب آ جائے کہیں وسوسا آ جائے کہیں دن غالب آ جائے انسان ناکام ہو جاتا ہے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ہم نے بھی دیکھے ہیں بڑے بڑے ملوں کے مالک کارخانوں کے مالک اگر ان کا یقین نہ ہو اپنے کاروبار پر غلط مطمئن نہ ہو اپنے کاروبار پر صبح شام آپ کی ڈھنگ سوار رہتی ہے کام تبدیل کرنا ہے کوئی اور کام کرنا ہے اس سے بہتر وہ کام دو بھی برباد ہو جاتا ہے دوسرا ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے یہ الگ بات ہے اور کتنے ہی چھاوڑی فروش کتنے ہی چھابڑی فروش اور کھیلے لگانے والے ریلے بیچنے والے اطمینان کے ساتھ اپنے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں پوری زندگی آرام سے گزار لیتے ہیں اپنے کام پر یقین ہے اپنے کام پر ایمان ہے اپنے کام کے بارے میں مطمئن ہے جو اپنے کام کے بارے میں مطمئن ہوتا ہے وہ کامیاب ان بسر کرتا ہے جو اپنے کام پر مطمئن نہیں وہ کبھی کامیاب ان بسر نہیں کرتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتے یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں جس پر یہی معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے بندے کا یہی معاملہ بندے کا اپنے کاروبار کے ساتھ ہے ایک ملازم آدمی جو کچھ بھی سے ملتا ہے پورا اطمینان سے کام کرتا ہے جب بھی اس کا اطمینان سے بھرا ہوا ہے میرا مالک بہت اچھا ہے میری ملازمت بہت اچھی ہے میرا پیشہ بہت اچھا ہے میں اطمینان سے کام کرتا ہوں جہاں بیٹھتا ہے الحمد للہ کہتا ہے جس سے بات کرتا ہے شکر ادا کرتا ہے اللہ بڑے عزت کا اور خیال کرتا ہے کہ میرا مالک بہت اچھا ہے میرا کام بہت اچھا ہے میں بڑی آرام کی گزار رہا ہوں بات جو دل پہ ہوتی ہے زبان پہ آ کے رہتی ہے جو دل پہ ہے وہ زبان پہ آتی ہے جو زبان پہ آتی ہے وہ ہاتھوں پہ بھی اثر کرتی ہے شرم آتی ہے انسان کو روز نہیں کہتا ہوں میرا مالک بہت اچھا ہے دل کے اندر اس کے بارے میں کیسے بدل نہیں رکھوں بات ہلتے, ہلتے ہلتے چلتے چلتے مالک تک بھی پہنچ جاتی ہے اس کے بعد چل جاتا ہے جس سے ملتا ہے کہتا ہے میرا مالک بہت اچھا ہے میں اتنی سی جی بات پہ خوش ہوگی اس کی تنخواہ بڑھا دیتا ہے بات بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اس کے جس سے ملتا ہے ایک ہی بات کرتا ہے کہ نوکری تلاش کر دو وہ جو کر رہا ہے اس سے کیا ہوا یہ مزے دار نہیں ہے اس میں مطمئن نہیں ہوں اس میں آرام نہیں آرام تو کہیں بھی نہیں ہے زندگی میں آرام کہاں آیا فکر خلک رہا انسان اصیق انسان کو تو پیدا اس نمبر کے لیے کیا ہے آرام کہاں ہے جس سے بھی کہا اس سے بھی کہا مالک اچھا نہیں ہے کام اچھا نہیں ہے مطمئن نہیں ہوں نئی نوکری ملنی چاہیے اور نوکری کی تلاش میں نہیں مل جاتی وہ بھی اچھی نہیں ہوتی پھر تیسری مل جاتی وہ بھی اچھی نہیں ہوتی پھر چوتھی مل جاتی وہ بھی اچھی نہیں ہوتی ساری زندگی نوکری اطلاع کرتا رہتا ہے کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا بات باتیں چڑھتے چڑھتے بالکل کے بعد پہنچی جاتی ہے یہ جی تلاش کر رہا ہے اس کو پتہ چلے کہ یہ تلاش کر رہا ہے وہ بھی تلاش شروع کر دیتا ہے اس کے متبادل کو جب اسے مل جائے گا وہ تو دے دے گا تو کیسے اطمینان ہوگا بالکل یہی معاملہ بندے کا اللہ کے ساتھ ہے جب ایک بار اللہ, اللہ, علیہ اللہ کہہ دیا ہے اللہ کے سلا سے معبول نہیں ہے تب پوری زندگی کے اندر اس کے رنگ نظر چاہیے جلا اللہ کو یقین کے ساتھ بھرا ہوا ہو میرے ایمان سے بھرا ہوا ہو یہ ایمان کسی مرحلے میں تجدوں کا شکار نہ ہو تردت کا شکار نہ ہو بڑی خبر ملی ہے اس کو بھی مان لو اس سے بڑی خبر ملی ہے اس کو بھی مان لو اس سے بڑی خبر ملی ہے اس کو بھی مان لو مان لو کہ مولا کریم مان سب کچھ کر سکتا ہے سب کچھ کرتا ہے کوئی مرحلہ زندگی کیا ایسا ہے کوئی مرحلہ زندگی کا ایسا ہے کہ انسان اپنے مولا کو چھوڑ دے زبان سے ایک لفلا سا نکل جائے جس سے پتہ چلے کہ اس کا یقین تو کا شکار ہے اس کے اندر نہ ماننے کی جراثیم بھی موجود ہے یہ ایمان اللہ کے یہاں کسی کام کا نہیں ہے شک والا ایمان اللہ کے یہاں منظور نہیں غیر ہی چاہتے تھے ایک اللہ کے بابو برہٹ ہونے کی شہادت ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی شہادت ہے جو سفید دو شہادیں لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو یار شاہ کیوں کیجیے گا اس کو ان دونوں شہادتوں میں کوئی شک نہ ہو دخل جن اگر کہیں کوئی شک آ گیا ہے اگر کہیں کوئی تردد آ گیا ہے اگر کہیں کوئی یہ خیال آ گیا ہے تو ان معلوم کونے سے شاید برکت آ جاتی ہے نماز میں پڑھنے سے شاید کام کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے یہ وقت ضائع ہوتا ہے دین کا راستہ اختیار کرنے سے ماحول اور معاشرے کے اندر میں کمی آ جاتی ہے یہ کھاد کا ایمان ہے یہ ایمان اللہ کے حسام اور جس حسب صاحب سے یقین نہیں ہے کہ رسی مولا کریم کے ہاتھ میں ہے وہ یقین دلاتا ہے ان اللہ عبر رضا فضول المتین ان اللہ عبر رضا فضول المتین وطل مدین انسان کو کبھی کبھی ترجد ہو جائے کہ مولا کے دربار سے روٹی نہیں ملے گی کہ کاہے کا ایمان ہے کس کام آئے گا یہ ایمان کیا عزت کے بارے میں کہیں دائیں بائیں دیکھا ہو انسان پھر سمجھے کہ میرا ایمان کامل ہے کسی بھی مسئلے کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے بعد کہیں دائیں بائیں نظر جوڑانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے یہی ہم لوگوں سے کہتے ہیں کلمہ پڑھا ہے تو سچے دل سے پڑھو اللہ کو مانا ہے تو سچے دل سے مانو اللہ کی کوشش ایسی ہمارے علم میں نہیں آنی چاہیے جس کے بارے میں ہم کسی شک کا شکار ہو جس کے بارے میں سوچوں میں پڑ جائے اللہ کی تخلیق کے بارے میں کچھ شک نہیں ہونا چاہیے اللہ کی عظمت و جراب کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اللہ کی کتاب کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اللہ کے کلام کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ریاض پرچے سنائی جائے ہماری طبیعت کے منافی ہو ہمارے خیال کے منافی ہو ہماری سوچوں کے منافی ہو ہمارے متبادل ساقیدے کے منافی ہو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہو ہم کرانے کے ان کو چھوڑیں کسی اور کو مان لے یہ ایمان کس کام کا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مورجوں کے لیے بتا دیا کہ اسے سچا انسان دنیا میں کوئی نہیں زور بھی لگا لیا پتہ بھی چلا لیا محنت بھی کر لی پڑھ بھی لیا تحقیق بھی کر لی پتہ بھی چل گیا کہ یہ فرمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کے بعد ہزاروں آ جائے لاکھوں آ جائے گردن کر سکتی ہے ایمام المیا کا فرمان نہیں چھوڑا جاتا اس کے بغیر ایمان کی تکمیل کیسے ہوگی کہیں کتاب اللہ کے اندر نقص نظر آنے لگ جائے کہیں کتاب اللہ کے اندر تعویذیں نظر آنے لگ جائے کہیں کتاب اللہ کے اندر اپنی مرضی کے معنی اپنانے کا شوق پیدا ہو جائے کہیں عدیب رسول اللہ کے بارے میں چک پیدا ہو جائے کہیں عدیف رسول اللہ کے بارے میں کوئی اور ساخت کے مقابلے میں آ جائے تو اس کو ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے سمجھ لیجیے کہ ایمان کے اندر بربادی آ گئی ہے ایمان کے اندر فرادی آ گئی ہے ایمان کے اندر سل آ گیا ہے ہمارا تعلق اس گروہ سے ہے ہمارا تعلق اس استباعت سے ہے ہمارا تعلق صحابہ گرام اور طبی کے اس استباع سے ہے جو پہاڑوں پہاڑوں جیسی حقیقتوں کی طرح حضرت محمد الرسلم کے فرمانوں کو مانتے تھے کہ جیسے سامنے حقائق نظر آ رہے ہیں ویسے ہی معاملہ بھی کی صداقت نظر آتی ہے کسی مسئلے میں رتی بھاشا ہو جائے نبی کی زبان سے کوئی بات نکلے ہم پتہ چلا لیں ہم پتہ چلا لیں تحقیق کر لیں سمجھ لیں اور مان لیں کہ نبی کی حدیث ہے نبی کا فرمان ہے نبی کا عمل ہے نبی کا طریقہ ہے زندگی ہے نبی کی سنت ہے پھر سنت کو چھوڑ دیں ایسا, ایسا ایمان قیامت کے کے اللہ کے دربار میں کس کام ہے میرے بھائیوں زندگی کی جان ایمان ہے وہ زندگی دنیا کی ہو یا زندگی آفرت کی ہو دنیا کی کامیابی بھی ایمان مبنی ہے آپ کی کامیابی ایمان کی مزید ایمان ہے <تصفيق> تو سب ہے ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اسی لیے ہم پورے زور سے کہتے ہیں اور کہتے ہی رہتے ہیں سب سے زیادہ اہمیت سب سے زیادہ اہمیت ایمان کو دو ایمان ٹھیک ہو گیا تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی ایمان ٹھیک کروں گا تو کچھ بھی ٹھیک کروں جلد پر یقین سے بھر جائے دل پر یقین سے سب جائے اور وہ یقین ابھر پڑے زبان سے نکل جائے زب بول سو یقین کے مطابق اور پھر اس کے مطابق انسان کے عمل بھی ہو جائیں بندہ جب یہ کہتا جو ہے نبی صاحب صاحب نے فردانو دیا ہے کہ بندے ایسے نماز پڑھ کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے ایسے نہیں پڑی جاتی تو ایسے پڑھ جاتے اللہ جو دیکھ رہا ہے یہ چھگے کیسے لگیں گے جان کیسے چھڑائے گا انسان نماز سے پھر تو ہاتھ اٹھ گیا نبی صاحب کی سنت میں جب تک ٹک نہیں جائیں گے جان ٹک گی جب تک ٹک نہیں جائیں گے تو تب نیچے کرنے کے جی یقین تو ہو ایمان تو ہو یہ دل جو یقین سے بھر جائے زبان سے اس کا اعتراض ہو جائے پھر زندگی کے ہر عمر میں اس کا رنگ بنانا چاہیے ایسی نمازیں ایسی نمازیں جس میں انسان جان سڑا رہا ہو انتظار کر رہا ہو تب آخری وقت آئے جا کے دو شونگے لگائے اور دوڑ آئے یہ ایمان ہے دکھا کے ایمان ہے یہ بھی سعد اسلام کی سنت ہے اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو چنتا لگی ہوئی ہو اچھا کرنے में دس منٹ لگ گئے وزو کرنے پہ دس منٹ لگ گئے رنگ رنگ کے بانہ صاف کر رہا ہے رنگ رنڈ کے منہ صاف کر رہا ہے الٹے الٹے ہاتھ کر کے پانی بہا رہا ہے نماز کا مک آیا تو دو منٹ میں جان چڑا لی تو جس کام کے لیے اتنی تیاری کی ہے اس کام کی کوئی قیمت ہی نہیں جا. ہے سجے جاتا ہے تو دوسرے سجے سے اٹھتا ہے تو کھڑا ہو بیٹھے بغیر ہی اگلے سیجے پہ چلے جاتا ہے یقین ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے یقین ہو کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں تو بدنماز کا رنگ کچھ اور ہو. یقین بیدا ہے یقین پیدا کرنے کی کوشش کیجیے یقین سے بڑی نعمت انسان کے پاس کوئی نہیں ہے جو جو یقین بڑھتا جائے گا دادے باری تحالہ پر جو, جو یقین بڑھتا جائے گا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلمس پر تو, تو ہمارے آواز کے اندر وسن پیدا ہوتا جائے گا تو, تو ہمارے عوام کے اندر چاشنی پیدا ہوتی جائے گی لذت پیدا ہوتی جائے گی ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ایمان ہے تو سب کچھ ہے اللہ چند ایمان کے دربگار ہے شبانند کرتے الحمد للہ الحمد الحمدللہ الحمدللہ حمدا کیرن گنگ وار کنسی نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد الله إلا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يده الصاعة إن الله رملايكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد فالبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا فينا في الدنيا حسنة وفي العقلة حسنة وفينا عذاب الناس ربنا خرنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتبت أقلامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا خرنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوس رحيم اللہ جو ہم ایمان لاتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد اس کی ابتدا تو جبانتے ہی ہوتی ہے لیکن وہ جو حدیثوں میں آتا ہے اور بہت ساری حدیثوں میں آتا ہے تو اسلمہ فہسنہ اسلام حکومہ فاحتنا اسلامہ حکم صحابۂ مختلف اصلاح کی وجہ سے اسلام کی طرف آتے ہیں بالکل ویسے ہی جیسے ہم دین کی طرف مختلف اسباب کی وجہ سے آتے ہیں کبھی کوئی سباب بن جاتا ہے کبھی کوئی سباب بن جاتا ہے ابتدا تو چھوٹی سی بات سے ہوتی ہے لیکن سفر بہت طویل ہے جب تک یہ کلمہ اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعتراف ہمارے دل کے اندر رس بس نہ جائے ہمارے گوشت گوشت کا حصہ نہ بن جائے اس وقت تک ایمان کی لذت نہیں آتی اس وقت تک ایمان کو یقین نہیں کہا جاتا اور یہ مشکوری زندگی جاری رہنی چاہیے ہم بڑے مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں کچھ لوگ تو اکبل کی اکثریت ایسی ہے جن کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اسلام ایمان کی کوئی قیمت ہے یا نہیں ہے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر مرے بات ختم کچھ ایسے لوگ بھی ہیں بدیبی سے رڑھنی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ایمان کامل ہو گیا ہے ہم آپ دیکھیے کہ آخری ہی پر پہنچ گئے ہیں ساری دنیا کم تر ہے اور میں سب سے اونچا ہوں اس سے بڑی کوئی حمات نہیں اس حمات کا بڑے لوگ شکار ہیں بہت کم ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو ہر روز اپنے ایمان پر نظر ڈالتے ہیں ہر نمے اپنے ایمان پر نظر ڈالتے ہیں ہر نماز اس کے ان کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں ہر قیدہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں یہ کام ہے کرنے کا اور سلسلہ جاری رہنا چاہیے بزرگ کا حصہ جاتی ہے یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننا ہے اس سے ایمان کے اندر جیسا ہوتا ہے دین کی باتیں سننے سے کتاب اللہ سننے سے حدیث رسول اللہ سننے سے کم از کمی خطہ سننے سے اور اگر کہیں کوئی درس ہو رہا ہو کتاب اللہ کا سن کے رسول اللہ کا اس کو سننے سے باتیں سننے سے انسان کے دل کے اندر یقین کی کیفیتیں پیدا ہو اور بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہنے چاہیے اگر خوش نصیب ہو انسان تو اس کے اندر روز روز اضافہ ہو کرنا چاہیے جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی اس حدیث کے بعد روایتوں کے لیے یہ احساس بھی ہیں فسروح اللہ لافیت اور یقین اللہ سے مانگتے رہا تو وہ جو ہم مانگتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ ہم مانگ رہے ہیں کہتے ہیں نستعین اللہ ذات مستقیم پر چلا چلاتے رہے یہ دعا اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں بھٹک نہ جائے اور یہ چلنے کا طریقہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے ہدایت بڑھتی چلی جائے میدان تو ہے رجحان تو ہے لیکن ہدایت تو کچھ اور ہوتی ہے اور اگر ہدایت کی ہے تو ہم الحمد للہ کہتے ہیں لیکن ہدایت سے آگے کچھ اور درجے بھی ہیں استقامت بھی ہوتی ہے ہدایت سے بڑھ کر استقامت ہے استقامت میں بس کرنی چاہیے اس سے آگے بھی ایک درجہ ہے جسے ربط قلب کہتے ہیں دل کے انہیں ہدایت ڈال کے اللہ تعالیٰ رسی باندھ دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت بندے کے دل سے ایمان نہیں ہوتا ہدم ربت راجہ قروب ہم نے ان کو بہت زیادہ ہدایت دی, دی اور ان کے دلوں پر سیل لگا دی اب دنیا کی کوئی طاقتوں کے دل سے ہدایت نکال نہیں سکتی کبھی تردد آ نہیں سکتا کبھی شک آ نہیں سکتا اور کبھی عمل کے اندر کمزوری آ نہیں سکتی یہ تب ہوتا ہے جب بندہ ہدایت جاگے بڑھنے کی کوشش کرے استقامت تک پہنچے استحکامت آگے بڑھ کر رب تک پہنچے تو یہ مشق جاری رہنی چاہیے اس مسجد کو جاری رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ پڑھنا ہے سننا ہے اور سمجھنا ہے سمجھ گا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے زعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم بھی عطا فرمائے اور اس علم کے مطابق یقین بھی عطا فرمائے اور اس یقین کے مطابق عمل کی توحیق بھی عطا فرمائے یہ علم ہوگا عمل ہوگا یقین ہوگا تو اللہ رب کے ہاں مقام حاصل ہوں گے ربانہ فرمنا ولی فال سبقونا بل گی مانی والا تجانسی قلو بنا ربنا قبلنا من ازواجنا وزرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين اماما ربنا قبلنا ولا اخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك ان wind하�rat ربنا قبلنا من ازواجنا وزرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين اماما ربنا خر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أعزنا ولا تذلنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وذبنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واحدنا سبل السلام ورجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الخواهش ما ظهر منها وما بطنا بارک را فیسما وارنا وا بازنا شاہ رینا اللہ اللہ وجميع متی اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء الخضائي وشماسة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البصر والجنون والجدام ومن سيء الأسقام سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين